بن المصطفى وعلى بعد فاعوذ بر بال... بما انعمت على الجفلا لن اكون ظهيرا للمجرمين الحمد صدق الله مولانا العظيم صدق رسول الله النبي الجليل الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا الله سلادور سلام گیا سید دیا رسول اللہ مالا سہاب گیا سیاح حبیب اللہ فرو مسلسل تین جماعت المبارک نے وقفے تو بعد پندر بیس منٹ تک صرف اور صرف اس مسئلے سے گفتگو کراگا کہ جس طرح ظلم حرام اور جہنم میں چل جاتا ہے کبھیرا گنا اس طرح ظلم کرنے بندیاں کی امداد ان تعاون انہوں کی دوستی بھی بندے جہانم چ لت متارا دلاف چلنا ظلم ہے اسے کسی فرض حکم دے خلاف چلنا ظلم ہے کفر سب حرام کم شریعت دا حرام جنو شرا حرام فرمایا ہے وہ کرنا ظلم ہے اصل ظلم دا کا من ہے دا حق مارنا عبادت دا حق اللہ تعالی دق اس کا خدا منن دا حق اس کا اس دا اگر کوئی بندہ شرک کرتا ہے تو ان کا مطلب اس اللہ تبارک و تبارکباد دا حق ماریا ہے اپنے ذہن دل دماغ اونج دے اللہ تعالی دا کسے حق کی مارنا ہے بندے نے اپنے دل دماغ نال مالک تالا دا حق مار لیا جد کفر کیتا ہے شرک کیتا ہے جہا بندہ اللہ تعالیٰ دا حق مارے وہ ظالم ظلم کرنے والا ہے اور ظلم عظیم کرنا لائے اس واسطے اللہ تعالی نے قرآن مجید دے اندر کفر ترک ظلم عظیم ان شرکا لمن <الْمُنَازِين> ہاظ اللہ تعالی تو علاوہ یعنی اس دے کفر شرک کرن تو علاوہ ایمان چہ کے پھر بندہ اس کی مخلوق زیادتی کرے اس دے فرد حکم دے خلاف چلے ایسا بندہ ظلم کرتا ہے کفر کرنے والا ظلم ہے کفر تو تھلے کبیرہ گناہ کر کے حرام کر کے اللہ تعالی دے فرض دے خلاف کر کے یہ جرم کر کے بندہ ظلم کرتا ہے ایک ہو گیا ظلم عظیم ایک ہو گیا خالی ظلم ہوں جس طرح ظلم حرام ہے اس طرح ظلم دی امداد بھی حرام ہے حدیث پاک کے چلتا ہے کہ اگر ایک مومن دے قتل توجہ نال سمجھ لیں اگر ایک مومن دے قتل دتل روئے زمین زمی بندے شریق ہو جاندے ایک مومن دے قتل چ روئے زمین دے بندے مسلمان جن نے اپنے آپ نو جو مرضی سمجھنے والے ہیں اگر ایک مومن دے ناجائز قتل چ رو زمین بندے شریق ہو جدید پا کے اللہ تعالی باغ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی سارے قاتل جانم سڑ دیا ایک مومن توجہ ظاہر ہے ایک بندے نو مارنے روحے زمین دے بندے کم کٹے ہو سکتے ہیں ایک بندہ روہے زمین کے بندہ ہتھوں کہ قتل ہو سکتا ہے اتیا گیا کہ کاتل کے امدادی کاتلان کے معامن قتل کے مشورے دلے مومنٹ کے قتل چس طرح شرکت کرنے والے جن بھی ہو سارے جانب اور کیوں پہ جانے نے اس واسطے کی امداد پتھر اس حدیث پاک تو واضح تر حدیث اے جڑی ہوں میں سناو لگا اور حدیث بھی صحیح ہے تفصیل کرتبی شریف دے وچوں دہلمانی شریف بھی چ میں پتوی شریف چنا رہنا دن یو مل قیاما اشباہ ضوالام آتا ملا کلحم دواتن ارالحم کالامن فی تابوت من دن یورما بے ہی فی جہنم نوز بلا ذالب روز قیامت منادی ندا کرے گا کھے ن ظالم شاہ ظالما کتنے ظالما ورگی شکل بنا جہاں آئے ہلیے بنا الی وزا کرتا شکل بنا آنگ نے بنا دی مشابت کرتے نے کتنے دے مددگار فتہ ملہ کلہم دع دن جن ظالمان واسطے دوات دعت بڑائی برالا لَهُمْ کالام یا جن واسطے قلم گڑی کلم چیلی فیم فی تابوت من دوہے لوہے دے, دے تابوتاں تابوت سب نٹے پا دالمانو بھی کیونکہ اللہ و تعالی مخلوق ہے نا اس جے بدلو می نہیں چڑنی مدد کرنی کا کیا اے اے اے اے ہے اللہ تعالی فرمایا گا ایک دوسرے دے حق معاف کر لو کر لو جے کسی کر دیتے کسی کے حق معاف اگلا بخشیا جانا, جانا جے نہ کیتے تو جان فرماوے فرماگا میں رہمان رحیم آپس بخش لو جہیا ایک دجے نال کسا کی میرے حکم دلاف ہن سجڑا تین تبکے کٹے او برال کالا من ایمان ہوجو نال اس گل سے بندہ توجہ کرے ایمان کہ ہوم جنہیں گھر کے انہوں دتی تابوت اندر کٹے ان جہنم از ہوتا جانا تین طبقے ظالم ظالم دیا شکل تے ظالم دے, دے امدادی کفر زلمی عظیم اللہ تعالی دے فرض چھوڑ کے اہدا حق مارنے یہ ظلم کو کے حق مارنے یہ ظلم حرام کم کرنا ظلم یہ ظلم تے کفر شرک ظلم عظیم ایسے دنیا دے جرائم پیشہ حکومت یا کافر نے یا ظالم نے جے کافر نے تے ظلم عظیم کیتی کی جے ظالم نے تو تھلے درجے دا ظلم کیتی انہاں کی بٹھا ساریا دے ہم شکلوں بھی بلایا جان ہوں تو آپ سوچ لو یعنی یہود نسارا ہندو سکھ دے ہم شکل انہاں دیا ہم سورت وہ ان وزا قطع اختیار کرنے والے اگوں تکومت مسلمانوں دیا جنیاں ہیں سارا سارا ظالم نے اور بلکہ میں آخگا کسم خدا ہی کر کے نا کہ ان چو ایمان آڈو تو چاند نکل گئے نہیں تو سارے کافر نے ان سارے مرتدہ نٹیا جائے پھر جمدادی نے ہوں کتوں تک رب نے کٹھے کرنے نے میرا توجہ تبجو کر دوات دین والے کلم منشی لگے کھڑے نے جڑے آپ لگے کھڑے نے منشی کو منشی کو کچہری دا منشی کو کسی دا منشی تفسیر روح مانی شریف دے اندر یہ لکھا ایک امام دے کوڑوں ایک شخص نے پوچھا شریعت دے امام کو مسلے دا امام نہیں شریعت دا امام شریعت دے امام کو پوچھا اللہ دے ولی کولو حضور دسو میں درجی ہاں میں کپڑے سینا ظالمان دے کیا میرا شمار مددگار مددگار ہو سی آپ نے فرمایا تالم لالما مددگار چ نہیںری وزہ دے جی یعنی آر سید نیچری تھی سر تھوور نیچری تھی فرمایا जिमेंो जुत्तियां पाते ने जिमेंकूली तबका जुत्तियां पाते ने जड़ा मोची उन्हों के रंग ढंग की जुती बढ़ाता है फरमाया रोजी हराती सजड़ो इस जहां ढेड की फिक्र च بندہ بہت کچھ کرانا کہ جنا جن کوئی جہانمی بنتا پیاف ایک شہ فکر اسے میں روزی تے کرنی میں پتر لگ جاوے پولیس فلان میں کسمیا پیارنا قلم دن آن آٹے جہنم جانا ہے پتر کیوں کی کلم ظلم کر دیے یا او بندہ زلم کردہ قلم تے نہیں کرنا جہاں قلم دے وے گا او تے مددگار نو جاوے گا تے جہاں پتر دیا ہے پیا جی ویچ لگ جاوے روزی تے بن جائے ठीक है ने रोजी बना ले, चार दिन दिया ने, बना ली ले इन लेकिन इस नुए पता नहीं कि जिस दिन किसे पास्यो भी मासा मंग के भी किसे नहीं देनी ना मंगद भी उस दिन का फिक्रिया پولیس چ لگ حرام فوج چ لگ حرام ججیاں چ لگنا حرام سب ظلم تے ظلم کی امداد ساری لانت ووٹ دینا حرام نازم بننا حرام سب امداد نہیں کفر دی، ظلم اور کی ہو میں پوچھنا جیڑا قلم دے وہ لانتی جہنم نہ جاوے گا جیڑا ووٹ دتی کڑا کن کدھر جاوے گا ایمان کول تلویں ملان نے دوسرے تیسرے جن ووٹ لینے نے سارے عالم نے کافرانے لگتے ہیں نہ اتنے تو نہیں لگتے دے تھلے لگتا ہے کافران کا امدادی تے بنیا بیٹھا اس کافران دے ہر حکم دے نال چلنا ہے کافرے دے حکم نال نہیں چل سکتی جی ان دے حکم دے نال چلنا ہے تے اس لانتی ن ووٹ دن ٹکٹ تسا تو جہل جہل بن گیا نا سان تو لانتی سور درا بے مان کرمانت نہیں جہن نم کا ٹکٹ پرچیبلا دولت سان کٹے کازی کٹے فضلو بھی کٹھے پتا کی کی نہیں کٹھے دے امدادی کٹے جہنم پھیلائی جاؤ اسی گل نو پھیلائی جاؤ ٹی وی ظلم ہوا امدادی ہے کہ نہیں ریڈیو چلم ہو بڑھ والا امدادی ہے کہ نہیں बोर्ड लिखी दे अंग्रेजा तरीके की जुती बना वे मोचीम काम प्या कर दिया है इमदादी प्या बन गया बोर्ड लिखने लिखा जहानमी वोट आलिया बोर्ड लिखने अच्छा कंजरिया बोर्ड लग, लगे होंगे हर चौके जिन्ने बोर्ड लिखे खड़े ने आखिर भी तो किस पेंटर लिखे ने ना पेंटर भी अपना खाता जानना बना ही बैठा इन आंदूक का इंतजार कर वक्त आने जिसल संदूक जाने इन फैला ही जाओ क्योंकि अल्लाह तला महबूब सरकार ने तो सिर्फ दो टखी गल करनी होंगी ना उन्होंने कानून के असूल जोड़ना होंगह फैलाना वेखना भी किथे कि امداد انہاں دا دل آخ گا واقعیتر جی نہیں, نہیں. پولیس کنے لگے کن لگے پی نے لانتی کی کردھر جان گے آ سڈے آمر چیما صاحب رحمت اللہ فوج شہید ہوئے نا उन्हें जनाजे उत कोई नाजम नहीं गया कोई एम बी ए नहीं गया कोई एम एन ए नहीं गया कोई सिपाही नहीं गया कोई थंडदार नहीं गया कोई अफसर नहीं गया क्यों नहीं गए उन्होंने पता सि मामे नार आए कि ہاں کیوں بھائی گیا سونا اتیا اتنی جی اتحری باہر ظالم کی امداد بلکہ یہ خود ظالم نے خود ظالم ہے انہوں کا ماما مرے یہوتی ماں نو آ مرے او امریکہ برطانیہ ماں نوتنے امریکہ برطانیہ والے ہوتے ماں نوتن والے ماں جنا کرے اوتے مرن پوری گورمنٹ آدھی ہے آ جہانی کی آ جہانی کی موت پر ہمیں انتہائی دکھ ہوا ہے شدید سدمہ پہنچا ہے رسول کریم دا عاشق شہید ہوئے تے تازیت جنادے شریق نہ ہونا اپنے رسول وائر ہویا کہ نہ اے ہوئے نہ ہوئے ہے وہ یزید حسین دے دنادے گیا بے مان جنادہ پڑیچن تک نہیں دتا اس لانتی نے یہ بھی اسی پڑی پڑیچن پر دے معلوم ہویا یزید واقعی صحیح گل ہے اس زمانے حسین نہیں لبدا یزید بتھیے ہی نے اچھا گورنمنٹ جڑی وہ ہر سال ملاد کردی ملاد کی چھٹی کرتے نے ہوئے کرتے سور سور ملاد کرتے نے تو ملاد آلے دی غیرت جس کیتی وہ جلا پڑن نہیں تھڑ پا دے تو دکے نہ دنیا پڑیا ہے تین دن ایلان ہوتے رہے اگاں پیچھا وقت جان جان کے گلت دستے رہے تاکہ سارے پچھلے مامے ناراض نہ ہوزی عامر رحمت اللہ صرف رب نے انچیا جنو کھچ ل جدو اگریزاں آخیا آخ میں پاگل آ دن چڑھ دوں پاگل چاہ میں ہاتھی چڑ دوں اخبار چاہ پاگل آتی چڑ دین انہوں کا مطلب ہے سی ایسا دنیا گھما دیا گے نبی دی غیرت نال نہیں پاگل نے مارا یہ نبی واسطے لینا نالے پاگل ہی ہوں ویکو آدم میں پاگل اس نے کوٹ کے انگریز کے بوٹے تک دوے تک پی اخبار فوٹو آئی ہے بوتھا صاف پیا کرتا لکھمان دسو سانی لوڑ ہے وہ فوجیا کی جنا اپنی, دی اپنی رن ماں خدا دی نہ قوم دی نہ دین دی نہ دی رسول شہر باہر لکھا ہوتا ایمان اتحاد تنظیم ایمان یہود رسول تے ایمان ہوتا ہزور واسطے نہ کٹ مرد اصا تیلی لونی کڈے پا کٹھے جانم جانا بوش نال جزی فوجی نے قسم خدا دی فوجوں کی لوڑ نہیں ایک گازی آمر ہوئے پورے یورپ نیامت توڑی سبق پڑھا دوں دو بچوں کمبے رہن گے وہ اچھ ساڈے کوئی پتا نہیں ساڈے بچ ہی پھردا ہوپ نپ لو تو آ کے آ جائے تر <laughs> ایمان بوش دیا ٹیاں ہی سوکیاں رہنگ پوش دار ٹیاں رہی ساری مرد ہی رہن گیا درواں کوئی پتا بیچی ہو. بھئی نہیں پچا بھائی وہ سکول پڑھتا سا اتے سکل پڑھن گیا لیکن سکول پڑھن نہیں سگیا ربو لال ابھی رام جلا جلال ان اون کا انتخاب کسی ہوگا ہاں کہ لو پھر اصا تنی شان بتا تو سکھا کافر پکڑ دے جے اصا تڈے آشک کم کر لینا مان دسو یار یار ایڈے دلے مان میں حیران ہونا یہ دلیا درکی دلے آخر دلے رو گے وہ آخنگے ایڈے دلے اتنی خونی جہاں لگم پہ دینا کوئی سوچ دے گم کتوں لگم کتوں کر میرے کو لفت خونی ایمانک بھی لبنی کمال ہو گئی کہ وہ جرمن اتنے آئے ہوں ایمانے جہن تھی اتنے جناب نیتن پڑھ پر دیں منہ ندھن ویکن دے ان دی دمبی نگ لگی فردی تھی جناب تب چھتی دفناؤ دفنا چڈیا تو جناب پھر تازی تک نہیں خود نہیں پشری ہوتے خود پڑا کھڑے نے مات بخشے جائیے اتھا دیا فرون کے پوت مت تھا بخش ہوگی نیکا کے کئی جے بندے ہوں جنہوں کے جنادیا میں بھی شریک ہونے والے بخشے جانے لیکن انہوں نے سہ کھا ہوئی ایمان نال میں نا حکومت والا سہ کھا ہوئی انہوں دے سارے عملے نے یہ کوئی نہیں کہہ ستا مولا کیا مت والے دن مینو دا مسلا دی میں مجبور رب دے کوئی سپاہی نہ نہیں لا سب جن اللہ رسول جنگ کی وہ کدی بھی جنت جنت آسے نہیں جائے گا جنت والے پاس جان واسطے نہ جو ولی رشتے داری کافی ہو جا اللہ وہدری مولا نے نو علیہ سلام پیغمبر وہ جو ہے کہ کوئی شریعت نہیں منتے ہوں ویخ من مشاوری جہاں رالم تر پیا تاکہ ظلم کرے اس کی امداد ازل کا دہ اللہ سراد جدو پول سرا لگ لگے گا رب سونا پسلاوے گا تو تھک پھر جانا لا اللہ تعالی ہے گناہ اور پر ایک دوسرے کی متاب مت کرو جن شیطانی فیشن شیطانی کم حرام بے کم گم ان جیڑا جیڑا کسے پاس حصہ پاؤں پیا نا وہ ٹکٹ اپنا لکھا پیا کٹا پہ <تضح> पेंटा बना शर्टा बना सोड़े जनाब जी ये फिट पजामे फिट उत्ते दुपट्टे फिर दुकानदार वेचण आए जेड़े त्रै त्रै जनाब गज के अंदर पूरा सूट बना के पै वेचते पिछों फैक्ट्री आ بچن گے کہڑے یار مینج نہیں پی لگتی ادیس پاک پڑی ہے جنت جانا پر ایک می جنت ایک رب کی جنت رب کی جنت تہ آو ای جی می جنت ایک فوت ہو گیا بچارا میں ان تقریر بولی افتخار افتخار او لسن ہوتا سی فیصلہ باد کا دنیا کے بیچاری تعریف کرن دی بادشاہ ہے جنو مردی چپ مارے لیکن انہوں نے پتا جو نہیں ہوتا بھی یہ ہے کہ کی, کی آندے آندے یہ صرف بیچارے لفز اونٹ پٹانگ تے ہیٹ ہوتے، تے پٹانگے فٹے تروڑنے یہ تقریر دا دم یار سمجھتے ہیں وہ فٹے تروڑ دا بیچارہ بادشاہ اور مر گیا تعالیٰ بخش کرے یاد سوچنا لیکن ان دی غلطی کی جی دسنی پیسٹا چل رہی ہیں اس تقریر تھا کہ رب نے آخیا افتخار میں ربا کلیم بن گیا کلیم حضرت مور کلیم اللہ اسلام بنیام کھڈو رب نے آخر افتخار میں ربا آخے عمل چنگے ہون گے جنت دیا گی دوزخ دیا گا واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ نے آخر مستفا نے آخیا افتخار میں آ جی مستفا رب نے کی آخیا میں آخل چنگے جنت دیا گا نہیں دوستفا نے آخیا دی جنت ہے جنت ہے یہ میری جنت ہے جی بغیر امل نہ پھر تو قوم کوارا مار رہی. اللہ وطبع. کیوں بھی خدا دی جنت مستفا دی جنت ہو رہے بول بول بولو اللہ تے وہ رسول فرق کرنا تے ونڈ کرنی جو رب تو ای کرتا ہے پر مستفا ای کرتا ہے یہ کفر نہیں تو کی جو فرقونا بین اللہ و رسول ہی اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق یہی ہے اسی کو تفریق اور تو کہتے ہیں یہ کفر کفر جے ہاں نہ نا مستفا دی جنت ہو رہے نہ رب دی جنت ہو رہی دا دینا رب دا دینا ہے رب دا کا دن مستفا رب دی جنت مستفا دی جنت ہے جن مستفا جن دی جنت رب اولاد دی جنت ہے جنہ دی جنت فرق کی اس بھی کفر ایمان دسو کہ انج دیا تقریر چروک یہ مطلب ہے اس قوم دیاں جڑا کٹنے والے چروکنے نے بڑا پرانا یار میں خود تکریر میں پڑھتا تھا جب میں راج بیان کرتا بندہ اٹھا سا سٹیج کے اتنے پورا ڈرامہ کرتا سا اور بندے نٹھا کے آتا پڑ کے نا کا اے رب آ کے نبی پاک نے جفی پائی میں اللہ میں باقی مقرر پاکستان کیا مایا ناز خطیب نے خطیب سن یہ تشبیے مشبہ دا کیتا ہے. اے اینج جفہ پایا ہے. اللہ تعالی دا جفہ پھر بندے اے پاف رب جفے تو پا کے جفے چ لان تو پا کے کی اللہ تعالی سابت کی بندہ ہے لیکن گل پیا کرنا کہ دے ملا چروکنی اللہ کے وہ رسول دی جنت چ کرن فرق تے اے قوم کیوں پھر اے سمجھے کہ میں اتان رب سونے کو جنت جہی لینا عمل کرنا پینا تے رسول کول لینی دے آستے عمل دی کو جہی لینا اندر عمل کی لڑ ہی کون لیا موجہ لو اصل رسول آئے کو نہیں رب جانے کی رب کی جنت چمل چاہیے مستفا کی جنت بدماشی چاہیے ربت چا جت بدماشی چاہیے یہ مطلب ہے کمینیا کی جنت علد ہے وہ مستفا کریم دے نیک جنت علد ہے وہ رکھ دے محان اللہ لیکن سنیا میں تینوں مستفا ف فرمان کرتا مقرر کے کور نہیں جا ٹر پیا دالم دے ہوں دسو کیسان ٹرنے آلمال رنگ ظالم نال تام کرنے ہیں اور پھر یار شرک ظلم کلم دا جڑا ہے جانم جائے گا جہاں تھڈو پتر نتی کھڑا ہے دتی کھڑا ہے اس آبے جی کا کی بنتی بس مینو گھر ٹکا دس دے سکول اجبال دینا یہود نو دینا ہوں قلم جانم پہ جانا ہے پروفیسر تھا آپ کی جانگے؟ ماسٹر تھا آپ دی خدمت کی ہونی ہے محنت ہون لگتا بخشیشالا پروفیسر یہ توبا بھی کری بخشی وہ مالک جو انج بخشن آ جائے تو ہو گل ہے لیکن جو نے قانون بنایا اس دے تحت ماسٹر دے بخشی دے نظر نہیں آؤں میرے مناظرہ کر لو کیوں لوں کی چاہتا ہے جو اللہ دی مخلوق نو گمراہ کرنے والا بندہ جو قیامت نو پیش ہو کے اللہ تعالی فرمائے گا تو تے گابا کر آیا جنہاں نو گمراہ کر کے جانم خٹ آیا انہوں کا میں جل جہاز کٹے ہونا یار کنگی بنا کن بغیرت بنا کن بئیمان بنا کن پولیس اچ بڑا ہے کن فوج اچ بڑا ہے کنو دیتے کن جناب گمراہ جڑے شریعت دی پرواہ نہ کرسلے نہ لانتی تیار پتا نہیں ہزار وہ جانب جان گے تو یہ تحبہ کرنے والا کتنے جنت جانا ہے رابے نہیں آخر جو شگرد بڑا کے جانم کھتا ہے انہوں کا میں کری مخلوق نہیں سن اس واسے وہ سنگیا ایمان نال بندہ اپنا جرم اپنا جرم جن مرضی بندہ مجرم بنے کرے نا جن مرضی جرم کرے لیکن زات اپنی ذات تک محدود رہے نو گمراہ کرنے والا جرم نہ کرے ان کی بخش کونی جمع کسے نو گمراہ کرنے والا جرم نہ جی. اللہ تعالیٰ نو انتہائی خزا آن پاؤں گا جی واسطے دوستو یہ دہڑیاں منی دیا زلما بلڈ بناو آسرا بنا استرا تج کرا چلاو آس کن جنم جان دعا کرو اللہ تعالیٰ گرام درام کرے تے کو حالت بدلے تے فیرے. ورنہ اونج بچن تو فیری ورنا جی اے آئے ہلات روزی والا بڑا مشکل بندہ کو نیچو لبے گا جن سبر نہ گزارے نا وقت گزارنا نا. ایمان نار ہرش نہیں رکھنی اون لب جانی کیونکہ اللہ تعالی نے بندے کی ہرش پورا کرن دا وعدہ نہیں کیتا رسک دن کا واقعہ جن ہرت نہ کیتی رب وادہ حولا شریک مولا سونے دے ایمان یقین بہ وعدہ قیامت والے دن منہ بند کر دے دیں رب نے ایکو گل کر کے رسک کے بہانے جن لائی گڑن کی کریے روزی دا مسئلہ ہے جی لگے کھلے آ جی سان بھی پتا لگ کر روزی دا مسئلہ یہاں سورا صرف رب نے ایکو جواب جوب دینا کی کہ اچھا تینو کی پیارنا ہے میں سمندر کے جانور پالتا سا میں میں جانور پالنے والا راب ہاں میں کہڑے ہشرات کروڑا مخلوق وسا چٹی بغیر کرن کردن پالدہ سا میرا کی بیان ہے میں رک دن آ تے اکو گل کر کے بولا بند دینا جدو لاجواب ہو جان ہے جانم نا اس واسطے سنگیا اوبے صرف اور صرف दारी चलनी चर चलाकी नहीं चल सकती चतर चलाकी इथे मौलवी दे टां टां टा मुसलमान आप जी मजबूर था प्या। ना लगता फला ने यह सिर्फ इथे चला सकना है इथे टा टा तो साल जानी उस रात अगे की टा टा चर चलाकी चलनी है जिन्हें बूथे तो उत्ते मोहर लाद देनी है ते हूं आखना बोल चमड़े नखना बोल اکانو آخنا بول اس واسطے میرے سنگیو وہ دیہ یاد رکھو نہ زلم کرو نہ زالمہ کی شکل بناؤ وہ زالما کی شکل والے کن کن شکل بنائی پیتے سڈیا کٹا اگریزاں شکل اگریزاں کہڑے ساڈے کپڑے والا کہڑی شہر اتنا مشابت نہیں یعنی اسلے زالم, تین طبقے تسا کڈو بچوں شکل والے انتادی تین طبقے کڈو وچوں بچوں گا کہ بچتے دے اللہ تعالی سب جدو سائن ما چو جا نا سائن مایا حفیظ لکھا پہلوں گیا ہدایت, قرآن, مسجد پاسے. پڑ پڑ کے جدو آیا تو پھر آ گیا ترقی کی. تے پھر ترقی کیرکی دا جو حشر کیا تنگ ہو کے حفیظ جلندری بڑا وڈا شاعر شانہ ناما اسلام لکھیا اس مر بیچارے نے شیر لکھے نے یہ مسجد و مکتب مسجد و مکتا بچ لکھ ہائے ہائے ابھی لوری ندی تھی جام مادر نے شیر بڑے ایمان افروز نے سنا د ابھی لوری ندی تھی جمبش دام مادر نے کہ دل گرما دیا تھا نارائے اللہ اکبر نے نہ الٹا تھا ابھی مضمون نہ تفلی کا ورق میں نے لیا تھا بائے بسم اللہ سے پہلا بسم اللہ سے پہلا سبق میں نے لیا تھا بائے بسم اللہ سے پہلا سبق میں نے ابھی ملبور سے گویائی نہ تھی پوری ابھی ملبور سے گویائی نہ تھا پوری طرح پہنا کسی کھا تھا زبانے کل ہو, ہو آہد کہنا وظیفہ تھا کلام پاک ہی میرے جدو اب کا وظیفہ تھا کلام پاک ہی میرے ابو جد کا دیا مجھ کو زبان مادری میں درس مذہب کا در جس دن ہوا تھا سو مسجد رہنما میرا دان ہم خدا سے ہو چکا تھا یا میرا مجھے مسجد میں لے جایا گیا قریان پڑھنے کو خدا اور مو کی راہ میں پروان چڑھنے کو میرا استاد حق آ تھا مردے مسلم تھا پرستارے خدا پاک تھا پا بندے کور تھا کی کی تھا توجہ وہ مسلم تھا بہت ہی صاف سادہ تھے اصول اس کے وہ کہتا تھا خدا ایک ہے محمد ہے رسول اس کے اگے رکھنا اور توجہ رکھنا وہ کہتا تھا محمد کی محبت جان ایمان ہے بنا و ملت ہے کشتی بان ایماں ہے اچھا میری حب رسول اللہ حقی بنیاد ہے مسجد آک اللہ میری حب رسول اللہ حقی بنیاد ہے مسجد خدایا بات رکھے آج بھی آباد ہے مسجد پھر آ کے زمانہ جدو بدلیا نا تھوڑا جہا میں چوکھا ہو گیا مسجد تو ہوں میرے ماں پیو نو دوکر پی گیا کی دنیا پا سا بڑا یہ مسیح واڑی کرے تو گل میں ترقی لا مجھے مسجد سا مکتب کی طرف گے میں کھچ کی کی جی کے آ گئے سکول اگے ہوں اپنے سک پہلا مسجد دی تعریف کی ہوں دوجی بلا دی تعریف کیا کرتا سنا گیا وہ مکتب آ پہلو تل کی نی واہ واہ پہلی پوڑی بےدینی دی مین سکول پچی دکھاتے ہیں جہاں آئی نئے آئی نی خود جھے پہلو شیشہ بخا نے پترو او اور تھی سب کچھ تای شیتان بڑے دن جی گل کرو مالی آابو جی تن دانا تیرا میں خان چیٹا بس اے سی والی بس وہ چکلا لگا وہ چکلا جان مجھے وہ چکلا لگا تو میرے کو کنڈیکٹر ٹکٹ لینا میں یار چکلا بند کر دے گا سمجھ گیا کتھوں پہ بول رہا می بند تو کر دیا پر سارا ہوں آخنا چلا دے میں آخر کوئی ہے گل کرنے والی ایڈا خردلہ کہڑا بیٹھا انہیں جہاں تینو آ چلا دے ہے غیر مسلم بیٹھے نے مسلمان بیٹھے نے بند کرٹن بند کیا مجال ہے جو کوئی بولے ہونے جی بولے تو خردلا بنتا میں شروع ہو گیا تھوڑی جی اپنی کہانی چیڑ کے جد کہانی میں بیٹھا نہ باقی کردلا کلا کے مزے نہیں نہ جی چکلا تے تو کر مزے لے سن مولوی چٹ بھی مزہ لینا پتر کوٹنال بیٹھا لال ہٹا گٹا مولوی صاحب چاخو چاخوا پرگے پاڑ پاڑ کے لالیاں بوٹے پی گول گپا بنیا پیا رب کے چرگے کھا کھا کے موڑا پیا تسلامان پڑھتا ہزور کا میرا حق ہے جی تجور د امت ہے بئی مان ہزور دمتی جہاں بھی ہے مولوی ہافر کاری آلم ہاجی ہا جی نمازی بے نمازی جیواری ہر کسی مستفا شریعت برابر فرنے ہزور دو دو فرد پر جہاں پہلو آئی نا خود بی بیٹھا سی اکبار فرما دے نے حفیظ فرما دے نے جہاں مذہب سے بغامت کا میں <سلام> حفیظ جلندری گیا اکبر آبادی گیا جڑے جی گئے وہ خود خلاف نے می ہوں میرے تر سوال نہ کروں خلاف وہ تو آپ گیا نسل تڈی خلاف تڈے ہو گئی ہوں میں پوچھا گا جو خلاف ہوئے لے جواب تسی دو پتا کون کر کے بار کا کیا لوگ ہے در وی جہاں دیتے ہیں پہلا درس مذہب سے بغاوت کا جہاں بوتے ہیں دکھ میں سن پا کے آج اے تھی اے تھی پٹان والے پا کے آج پھر اپنے سات خرکاچنا وکر اہار وقر انہیں وکر ہر شہ ایک دو وکری بکھری دینی ہے تاکہ بچوں کے دین چ پی جائے پٹان اور فلانے اور لڑائی قوما دیا نسل سد کے جا مدینے میرے مدینے دے تاجدار جڑا نور ہدایت جدو حج اکو رنگ دے کے آسری شام پاکستانی ہے, ہندوستانی علاقی پٹان پاوے مہاجر جاوے مدینہ دا تاجدار ساری قوم نسل مٹا کے ایک دین محمدی دے رنگ چ رنگ کیا ہے سو نو نظر بنائیے سکولی دا مطلب ہے کہ جائز سمجھے ترقی تعلیم اقبال من کیوں مننا اس واسطے مننا متحرہ مخالف ہوا توجہ نہیں شربا نبی دشم نبی دشمن ہر کفر دے پاری قرآن تو ہے نس ال اقل ماری کافر دے نال یاری مسلم دے بے وفا مسلم سکونیاں دے دورا جشمن گھر بلا کے اپنوں ہے مراد دے دشمن گھر بلا کے اپنا مرا دے عزت بدیم دے کے ہر ملک نو بچا دے کافر فراگے ہے توہے مسلم سکولی آدھے بی نے جھگڑا دگلا کی کلو پڑا مسلم اگلا تو راجار خیرت غیرت غیرتہ سیرت غیرت خیرت دال غیرت. غیرت, غیرت بے خیر کی بیٹھا کر چلائیں گے مچائیں گے سناخ کرائیں گے عورت استعمال ہونے کے لیے بنی جائے ماں با چاہنے بانوں میں بنا بنا خیرت دال گے رت بے خیر تی پرسنگ پردے دال ویرے دے نال سنگے پردے دال ویرے دے نال سنگ مسلم سکونیا دے سوکھنا چاہے مسلم سکونیا گلا تو راج دبی نے نبی دگلا ساد کلے پھلا مسلم سکولیا دو اگلا تو راج د na dab dab ہاں جن لےڈی آخو کپڑے تو چوکی بار آ چوکی ویڈی لےڈی بن جان چوکی بار تی یہ دسبی انگریز دے جدار مسلم سکویا دے اگلا پورا جدار جینے نبی دا جگڑا سا چا کلے مسلم ٹھیک ہے Come on.